محمد بین رسّ اللہ رسول کریم عرض یہ کہ ہم سارے کے سارے یہاں ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے ہمنظار نعرے بوجھ خلل جنتا پک جو چھوٹا دوزخ وقت ہے داخل جنت میں یہ ہوا کامیاب تو اس کا آخری خلاصہ یہ ہے ناری جن کا فقد جو جھوٹا دو دخ ہے ہوا داخل جنت میں یہ ہوا کامیاب ساری کارکردگیاں ساری کوششیں سب کچھ کو جو ہے وہ اس کا آخری جو نتیجہ ہے آخری نتیجہ جو اعلان ہوتا ہے وہ یہ بات ہے اس دار وزار اس پر ہے کہ آدمی صحیح استعمال ہو تین قسم کے اعمال میں صحیح استعمال ہو ایک اعمال جو ہیں سوچ و فکر کے ہیں ایک اعمال جو ہے وہ احساسات اور جذبات کے ہیں سوچ و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ سوچ و فکر ارادہ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ جذبات اور احساسات کا تعلق ہے وہ کلب کے ساتھ اور شہواد کا تعلق جو ہے وہ نفس کے ساتھ تو گویا یا دینی عمال بھی درست ہوں کلبیا مال بھی درست ہوں بدنی عمال کال بھی بھی درست ہوں ٹھیک ہے یہ کب درست ہوتے ہیں تب درست ہوتے ہیں کہ جب آدمی کو اسلحی نفس حاصل ہوتی ہے اسلحہ نفس کے لیے دل, دل, دل, دل, دل سوچ کا تعلق جو ہے عقائد کے ساتھ ہے سوچ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کہ آدمی غیر اللہ سے کٹ گیا ہو اور اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہو اس وقت ہم اور آپ مال سے متاثر ہیں عہدے سے متاثر ہیں کرسی سے متاثر ہیں موٹر سے متاثر ہیں بنلے سے متأثر ہیں لڑک باغ لباس سے متأثر ہیں مولوی بھی کہتا ہے کہ مجھے جلدی لنکر میں بٹھاؤ اس طریقے سے بھی ہو حلال سے ہوتا ہے حرام سے ہوتا ہے دھوکہ دے کر ہوتا ہے داندھی سے ہے مجھے بٹھاؤ کیوں کہ اس کے نزدیک جو ہے اعزاز اس میں بیٹھنا ہے آج میں بھی آنے سے پہلے ساتھیوں کو سنا رہا تھا عالمی شہرت یافتہ اور دنیا کے لحاظ سے نہیں روحانی لحاظ آدمی شہرت یافتہ حفیظ مولانا ذکری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی گزری سے. سن پچہتر میں نبی میں جب ان کو پیوں والی کرسی میں لایا جاتا تھا اور انہوں نے افغانی چوغا ہوتا ہے جو روئی اندر ہوتی ہے باہر کپڑا ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا تھا اس کے اوپر کوئی آج دس ون لگے ہوئے اور جب ان کی کرسی آتی تھی تو ارب و جب کا لماش سے ہو جاتے تھے کیونکہ دنیا اسلام کی مشکل ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے اور کوئی آپ سے پوچھے ایسا کہ بخاری شریف کی شرح چودہ سال میں جو لکھی گئی ہیں اس میں نمبر ایک کون سی ہے چودہ سالہ تاریخ میں نمبر ایک ہے. وہ کون سی ہے وہ مولانا ذخیرہ صاحب کی لامت براری ہے. ایک اس سبھی نہیں اپنے دور کے نہیں چودہ سالہ تاریخ میں دوڑ مولانا ذخیرہ صاحب کی کتاب ہے تو اس گیارہ بولاما ایسے آگے کھڑے نہیں ہوتے تھے سعودی عرب والوں کا بہت بڑا عالم تھا شیخ عبدالعظیز بن باز دن کا وزیر اعظم بھی رہا مدینہ یونیورسٹی کا رئی الجامعہ بھی رہا اور اس کو اتنا اتنی تائز اتنا دبدبہ حاصل تھا کہ بادشاہ وقت کو اس کا نام لیتے اس بات کو کہنا پڑتا تھا ابونا شیخ عبدالعظیز بن باز ہمارا باپ شیخ شیخیز بن باز اس بادشاہ کو کہنا پڑتا تھا تو بولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ کا تعارف جب کرایہ کرتے تھے تو ان کی ایک دوسری کتاب اور مسالک فیشر ہے امام مالک امام مالک حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے دنیا اسلام کی شرح نے لکھی ہے شیخر عضی بن بار تعارف کرایا کر رہا تھا کہ خاصا شیخ ذکریہ الرضی ہر نقط امام مالک یہ شیخ ذکری ہیں جنہوں نے امام مالک کو انفی بنایا ہے امام مالک کتاب امام ممالک کیے اس طرح ایسی بات کی ہے کہ انفیم اس سے ثابت کیا ہے یہ کوئی ہیرم مالا دیجنا ہو اس کو اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اتنی بڑی تکلیف گزرے جنوبی افریقہ کے دورے پر جا رہے تھے تو اتنے مریض ساتھ تھے کہ جہاز چارٹر کیا تھا اپنا جہاز اور جنوبی افریقہ اتنا مالدار ملک ہے کہ ایک ایک مسلمان کا ایک ایک مال ہوتا ہے اتنے مالدار ہیں مسلمان وہاں کے تین تین گاڑیاں ایک ایک محل اگر آٹھ بچے ہیں تو آٹھ کمپیوٹر ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں ایک اپنا ایک گھر والی کا اور آٹھ بچوں کے نہیں یہ محتاط ہیں اس کے لیے نئے بنائے ہوتا ہے ایسے برآمدا اس پہ سارے لائن پر لگی ہوتے ہیں کہ کوئی آ کام کرے تو یہاں لڑکے کو بھی کام کرنا یہیں پر کرے گا لڑکی سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھیں جب ان کا دورہ مکمل ہوا تو ان کا خیال تھا کہ اب یہ آئے جہاز کا کرایہ اور سب کا یہ سارا اب ہم سے مطالبہ کریں گے تو جب وہ جہاز میں واپس اچڑنے لگے لوگوں نے کہا کہ ہم سے کچھ شکرانہ کچھ حد میں کیا <laughs> نسیم ہم ہندوستان گئے تو اس میں اس طرح ہوا کہ کھنسی میں دو کی سسالہ تقریبات تھیں اس میں ہماری حاضری ہوئی تو اس کے بعد سارے جو بڑے بڑے مراکز سے مسلمانوں کو ان کا ہمارے اگر صاحب رحمتہ اللہ علیہ دورہ کرنا چاہتے تھے تو اس دورے میں ہم سہارنپور بلانا زخری صاحب مدرسے میں گئے شام کا کھانا تو سارے مہمانوں کو انہیں مدرسے میں کھلایا صبح کا ناشتہ باقی مہمانوں کو انہوں نے وہیں پر دیا انہوں نے کہا جو سرو کے سلسلوں والے لوگ آئے ہوئے ہیں مشاعر ان کا ناشتہ مدان گزری سال کے گھر پر ہوگا ہمیں گھر لے گئے ان کا صبح مجھر کی نماز کے بعد جاری ذکر ہوگا وہاں پر جاری ذکر کے بعد پھر گیا تو ناشتہ دیا جائے گھر میں داخل ہوئے گھر ایک کمرے کا ادھر کی دیوار کسی آدمی کے مکان کی ادھر کی دیوار کسی آدمی کے مکان کی, کی ادھر کی،, کی دیوار کسی آدمی کے مکان کی آگے انہیں دیوار بنا کر کھڑکی دروازہ اور پیچھے پیچھےوں ستون، پر چھت ڈالی سامنے ایک برامدا تھا کبوترا اس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بٹھایا گیا کھانے کے لیے اور ادھر ایک برامد چبوترا اس میں کتابوں کا بیان لگا ہوا کہ یہ ان کی تشویش کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی دنیا کا دبدبر جس آدمی کا دبدبا ساری دنیا پر تھا اس کے اپنی فقر کی اپنی فخر کی حالت تھی صاحب سے میں نے کہا کہ بابا خدا گزی نشین صلاح صاحب مکان وہی ہے اور پہلا پاکستان کا ملوڑ کہتا ہے مجھے پلین قدرے میں بٹھاؤ اور مال میرے لیے تیار کرو کیونکہ میں ملوڑ جاؤں ہوں مدرسہ جو میں چلا رہا ہوں <طاب> yani قریب اور دلت کو دیکھنے والا ہے خیال جی جتنا کام کرے گا کوئی کیا کو بیان کرنا ہے کہ اس اسلائے نفس کے بعد کو نصیب ہوگی اور اس کے خیالات پاک ہوں گے اس کے پاک ہوں گے اس کے احساسات پاک ہوں گے اس کے جذبات پاک ہوں گے اور سب سے پہلی بات میں نے کیا عرض کی جی دماغ کے اور سوچ اور جس اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی یہ عقائد کے ساتھ ہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات جب اللہ غیر اللہ یہ بات ہوئے باتیں لا اللہ اللہ اور غیر اللہ اللہ اور جب غیر اللہ سے ہونے نہ ہونے کے یقین کے قلب میں ہوتا ہے کسی کا نہیں کل کلمہ پڑھے گا اس کا نام عبدالرحیم ہے اس کا نام عبد ہے کلمہ یہ پڑھ رہا ہے سب کچھ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اللہ کا غیر ہے عبداللہ اس کا نام رکھ لو نہیں عبد اللہ اس کا نام رکھ دے کہ اللہ کا بندہ لیکن بندہ ہے یہ روپے کا عبداللہ اس کا نام نہیں ہے لیکن عبد الدینار ہے عبدالدرہم ہے روپے کا بندہ ہے دینار کا بندہ ہے دھرم کا بندہ ہے بندہ ہے دنیا کا بندہ ہے, دلیہ کا بندہ ہے ہم اور ہم اور اپنے دل کی طرف ہے اس کو دیکھیں اس میں اللہ ہے اس میں غیر اللہ ہے سے کام بننا کو آدمی جریل ہو رہا ہے جھک رہا ہے خوشام نہیں کر رہا ہے تعریف نہیں کر رہا ہے اللہ کروں کہ کی کام بنے گا بچوں کو کہتے ہیں پرانے پرانے کو سلام کرو ممبر بن گیا ہے وزیر بنے گا اس یہ کام اس کو دکھنے گا کہ سب اس کے لیے پتھر کا بت بنا تھا اس کو کہتا ہے کہ اس کے آگے رکو کے کر سجدہ کیا۔ تو تھی بھی سمجھتا کہ میں شرک کر رہا ہوں اور بچے بھی سمجھتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں جبکہ اس کو اسلام کامتین کامل کہنے والے کو किया نے کیا ہیں السلام علیکم کہنے والے کو دس نے کیا وعلیکم السلام کہنے کو علیکم کہنے والے, علیکم کہنے والے, علیکم کہنے والے کہ کی سبب بنا اور اس کے اسلام اس نیکی کا سبب بنا دس نے کیا اس کو اور ایک को کو ساری کائنات نہیں تھا ایک نکی کا جو معاملہ ہے پوری زمین ادا کر دی جائے اس کا بودنید. وطن وطن سبیر اللہ خیروں میرا دنیا معافیا تقبیر خیروں میں دنیا معافیہ رکھا تانے کی خیروں میں نے دنیا معافیا کالا کلاس صبح شام دنیا معافیا سے بہتر ہے رات کے پیڈر گورکھاتے ہیں صبح دنیا معافیا سے بہتر ہیں دنیا معافیا سے بہتر ہے برکاز شریف لکھی ہوئی ہے ساری دنیا کا سٹکا خیرات کر دے اس کا جتنا سواب ہوگا اس سے زیادہ گویا ایک نیکی کو ساری ساری دنیا خواب سار نہیں ساری زمین نہیں کھانتا عارف کو یہ کس کے معاوضے میں دے رہا ہے کہ ایک مخلوق کا غیر اللہ کا دل خوش ہو کہ اس سے کیوں خوش ہو کہ اس سے کام بنے وہ اسی کو تو شرک کہتے ہیں میرے بھائی صرف اور کچھ چیز کرانا اقبال میں شہر کھا بڑا جی بھائی بتو سفظ کو امید خدا سے نو میری بتو سفظ کو امید ہے خدا سے نو میں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بدھ تصرب پتھر والا بد تصرب نہیں ہے بھائی. سارے بتیں حافظ گربت شکست خوش نباز حافظہ گربت شکست خود مباش. بدپ پرستی کم طرح کا اس میں آنے کی کے گھر میں بد کو توڑ دیا اس پر خوش نہ ہو جانا خود پرستی جو ہے یہ بدپرستی سے کم نہیں ہے جب مشقت کرنی پڑتی ہے جس وجہ سے اللہ کا گھر کل سے نکلتا ہے اور یہ گندگی سر کی اور یہ گندگی کفر کی یہ خارج ہوتی ہے دو بار دور تنہا ہو جائیں ایک کمرے میں اور ان کو پتا چلا کہ اس میں تھوڑی سی درد ہے اور ایک پانچ سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. ہاں؟ تو کچھ کر سکتے ہیں آپ بتائیں اس پانچ بچے کے پانچ سال کے بچے کے بق قدر کا دھیان بھی اتنا میرا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے دو باتیں اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ موٹی موٹی وابستہ ایک اس کا فارما ہونا کا خالق مالک کرنے والا وجود میں لانے والا سارے کاموں کو کرنے والا اور ایک یہ ہے کہ یا لمخائن تلا انہیں ماتی دو آپ کی سیادت کو جانتا ہے وجود دل کو چھپاتا ہے اس کو جانتا ہے اللہدلال کا دھیان اگر سلوک ہے تو یہ ایک عقائد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہضم ناظر ہونے کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کے کام بنانے والے والا ہونے کا عقیدہ یہ کمزور ہے یاجی کا بھی کمزور ہے شیخ العدیز کا بھی کمزور ہے شیخ تفسیر کا بھی کمزور ہے مولوی کا کمزور ہے آمی کبھی کمزور ہے جن کی معلومات میرے پاس ہیں لیکن ولائر کا دروازہ تو اس حقیقت کے قلب میں بیٹھ جانے کے بعد کھلتا ہے ان کا کے ساتھ ترجمہ ترجمہ مجھے آگ ہے تفصیل مجھے آگے بخاری جدی مجھے یاد ہوگی اس کے ساتھ آپ لوگ کہا کرتے ہیں اویئرنیس آگے کہ معلومات میں تو ہے احساسات میں نہیں ہے اس ٹھیک ہے اس کو اس کی معلومات ہو گئی ہیں اس کا احساس نہیں ہو بولے نالج ہے اویئرنیس نہیں ہے وہ احساس نہیں مشکل کرنی کی پڑتی ہے اس پر کرتے کرتے کرتے اللہ کرتے کہ یہ بات بیدار ہوتی ہے یہ کو جی؟ پر پر جی؟ رکھیے <تصفح> اور کوئی آدمی بات کرے جس طرح جی ہے. ہے. مالک ہے, کو ہے. ہے. دو بات لاکھ روپئے کم نہیں چلے کیا کردن خود خبر دونوں سے خالق پر نہیں ہے تو ہو رہی ہے پیدا کرنے والے وہ بھی ہے اس کو استعمال بھی اس کمر سے ہوتی ہے ساری چیزیں اس کمر سے استعمال ہو رہی ہے کسی بادشاہ کسی صدر کسی وزیر امریکہ کسی فوج کسی چیز سے نہیں ہو رہی ہے اللہ پاک خود اس کو کر رہا یہی تو بات کمزوری پہلی بات کی ہوگی دوسری بات کی وہ کون بتائے گا یہ کون بتائے گا دوسری بات کو جی ہاں جی بات کیا کہی تھی جی یا مخاطلا ماتوکھ کے سدھو آنکھ کی شانت کو جانتا ہے آنکھ کی شانت کو اور جو سفایت کو جانتا ہے اور کاغر نازر ہونا یہ دھیان ٹھیک ہے نہیں پانچ سال کے بچے کا دھیان مجھے ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کرتا سارا جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ماسکیٹ کوتنا بھی تو نہیں ہے اس کی اور اس لیے گنا سے پیدا کیا اس حال تک پہنچایا حالت عالل مزورہ مسورہ کیا انسان کا سبق نہیں گزرا کوئی قابل نہیں چاہیے اس کو دو لطفوں سے بلا کر میں نے بنایا پھر اس کو وہ سننے والا بولنے والا اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا ابھی خدا نہ خرچتا ہے پشاب بند ہو جائے ساری دنیا کا خرچ کر کے اس کا حل نہ نکال سکے ہم ہوا بند ہو جائے تو اس کا نکال سکے سارا مولو دھر کا دھرا رہ جائے ساری کو قوتیں ساری چیزیں دھڑی کی دھڑی رہ جائے کوئی کر نہ سکے اتنے احسانات والی ذات اور اتنا دھیان ہے محفوظ نہیں پیر تو وقت کی کمزوری ہے اور کو دور کرنے کی اتنا اتنی کمزوری دور ہو جائے کہ حرام سے میں رک جاؤں یہ تو فرض واجب ہے تو فردین کے درجے اتنی اصلاح تو فردین کے درجے میں ہے پہلے تو فرض کیا تھا فروغ سمجھے مقدہ پر آدمی کھڑا ہو جائے سینک چھوٹے یہ ذات فردین ہے اس کے بعد پھر نوافل کی کوشش اور قوت ہے وہ ہے قرب, قرب کے منزلیں ہیں وہ تو بات کی ہے اتنے تو ہے وہی تو اصل نہیں ہے اس وقت جو امت پر رہا ہے وہ آلے باہر رہا ہے کافر آلے باہر رہا اس کی تو بنیاد ہی ہے نا اس کی تو بنیاد یہ ہو کندر کی جنگ کندھک کی جنگ اس حال میں ہے کہ لڑنے کے حالات ہی نہیں ہیں مسلمانوں کے سودہ سو مسلمان ہیں مرد باقی اور کئی بچے ہیں مشورہ ہوا سلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کیا خندق کھودنے کا مشورہ دیا جب لسلا ہے یہ نقشے ہی مٹا دی جی. اب جو تھوڑے بہت نقشے دے گئے کمان کے پیچھے پہاڑ ہے پہاڑ کو پیٹ پر رکھا اور آگے خندق کھو دی جی اور عورتوں کو قلعہ میں ڈالا ایک دو آدمی بوڑھے وہاں پاگل کے لیے مکرے یوزیوں کا خطرہ تھا اندر کے خطرہ تھا اور یہ حال ہے کہ تین دن کھانا نہیں ملا ہے انتریاں میں پھر بل پڑتے ہیں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بچاؤ کے لیے پیٹ با, پتھر باندھنا ہوتا ہے پتھر تک اسے باندھنا ہوتا ہے تاکہ انتریاں بہتر کٹ نہ کریں اور بھوک کے احساس بھی کم ہوتا ہے کھانے کچھ نہ ملا سب دن پتھر باندھ رہے ہیں دوسرے خود پتھر باندھنے اتنی ہے اور حضرت جاسوسی کے لیے ایک دن بھیجا ہے, کو حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر تھی وہ میری بیوی کی تھی وہ میں لے کر آیا ہوا تھا اور کھڑے کھود کر زمین میں بیٹھے ہوئے تھے سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں. اتنی تکلیف ہو گئی کہ ایک تو یہ واقعہ بہت موجود میں تھے واقعہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ رض انہوں نے دیکھا حورحم پر بھوک کے ساتھ ہے ان نے جا کر کہا کہ حضور پر بھوک بہت سلط کی بھوک ہے اس نے کہا 3,5 کہ سر جو ہیں ایک ساتھ جو ہے بکری کے بچے ہیں. تو جو کاٹا کر کے اس کو دے دیا تین شیر کی روٹیاں بکری کے بچے سے باقی اس کو سالن بنا دیے ان نے آ کے حضور سے سات آٹھ آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں کھانا تیار آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے آ جاؤ جا رہا عبداللہ کی بیوی نے تمہاری کھانے کی دعوت ساتھ کی وہ دوڑے گھر پر آیا بیوی سے کہا کہ میں نے حضور کیا تھا اور کر سب کو بلا دیا ہے کہ آپ نے بلایا کہ حضور نے بلایا نہیں کہ حضور نے بلایا کیا سر کرو بیویوں سمجھاتی اس پشاورسٹی کی تبدیلیوں کی تبدیلیوں نے ہنگامے کر کے تبدیلی بول دیا کہ ہم سب چوٹیاں ہنگامے حرل بازی کر کے بازار خود جا کر خودا خریدنے کے لیے مطالبات کرائے اور میں اتنا سخت آدمی کہ میں تھر توڑ کر اپنا چیزوں کو نافذ کرتا تھا مجھے انہوں نے بے بس کیا تو ایسی بیویوں نے سمجھدار دیب تک آ گئے جی آپ نے فرمایا کہ سالن کے اوپر کپڑا ڈال دو ٹوپیاں پکانا شروع کر دو اور جب تک میں نہ کہوں وہ سب شروع نہ کرو آپ آئے نکالتے گئے کھلاتے گئے کھلاتے گئے کھلاتے گئے چودہ سو میں نے کھانا کھایا سب نے کھایا آپ نے سب گھر والے کھایا گھر والے کے سب نہیں جانتے سمجھتے تھے کہ کھانا پہلے زیادہ تھا کہ بعد میں زیادہ تھا یہ بات دوسرے کہ تکلیف صاحب رام کی آپ نے دیکھی تو آپ کو وزرائے شبقت یہ خیال ہوا کہ بہت تکلیف ہے سبزی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے عورتیں کلے بننے یہاں بننے بھوکے پیاسے تو انہوں سے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم ان کے ساتھ سنح کا معاہدہ کریں ان سے کہیں کہ اس مدینہ منورہ میں جو کھجور کی فصل آئے گی آج ہی فصل ہم ان کو دیں گے سلاح کر لیں بنی نے کہا کہ علیہ وسلم جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مدینہ منورہ کے کھجور یا تو آدمی مہمان بن کر کھاتا تھا ہمارے پاس یا خرید کر کھاتا تھا زور سے ہم سے کوئی نہیں لیتا تو کیا جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم سے یہ زور سے نہیں لیں हाँ हाँ हाँ بس آپ کو سلی ہو گئی کہ بھوک پیاز پاکت سب جم رہے ہیں اس طرح کی بات نہیں جم رہے اللہ پاک مدد آئی خن کے بارے میں پاس کیا کہہ رہی ہیں کہ ہر سب نالے ہی خنگ وہ جنوب علام پھر بیجی امن پر ہوا اور لشکر جن کو تو نہیں دیکھ رہا تھا یہ خدافر ضلع میں جلسوسی کے لیے گئی ہوئی کہتے تھے کہ میں جب ہتحل دوا چل رہی تھی ان کے گھوڑوں کھوٹوں کو بگا رہی تھی اور جب میں واپس آیا تو دس دس یا بیس فار مجھے ملے سفید بغلیاں باندھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور سے جا کر روز کریں کہ ان کی شکست کا فیصلہ ہو گیا جمع نہ دبھر شکست لشکر اور گئے پیٹ پھیر گئے با گئے پیٹ پھیر کر خوبصورت ہاں لشکر اور فرسنالی ہو جن لم کرو نہیں دیکھ رہا ایک آدمی مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوا ہوں اور میرا اسلام کا کسی کو پتا نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں کیا کرو مدد وہ جا کر جوہد کے پاس گیا ہم نے کہا کہ اللہ کہ بندو تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے با ایسے قریش کو بلایا ہے اس حساب کھا کر بھاگ گئے تو وہ تو چلے جائیں گے اپنے گھروں کو اور پھر تو تم مسلمانوں کا گھر جاؤ گے تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا بات ہے پھر چار کہ سردار تمہیں دیں تمہارے پاس وہ بطول تمہارے پاس ہوں کہ یہ بھاگیں گے نہیں ان کے ساتھ یہ بات پکی کر کے یہاں پر آیا اور قریش سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم سے اب یہود مجنہ منور والے سردار اپنے مانگیں تمہارے سردار دو تنیادی زبان سے مانگیں ان کو قتل كے تو پھر کیا ہوگا بس دونوں بس سے پھوٹ ڈال ان کون سے بدگمان کر دی ان کون سے بدگمان کر دی حوصلے پست ہو گئے تو جنگ میں تو مرال اور حوصلہ ہوتا ہے فوج کا حوصلہ پست ہو گیا بس تو بہت بچکوں کی بہت ہستیاں دیں بہت انڈے کھلائے نہیں کر سکتے <laughs> <laughs> تو جمنا ہوتا ہے ایڈ توحید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جلال کی عظمت کی بریائی اور قوت اور جبروس وس درجہ ان کو حاصل ہوتی ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے میں کیسے ٹھہر میں تو تربیت اخلاق جو دوسری بات ہے کہ کا بات اثر لالچ ریاض کینا جو ہے وہ دور ہو جائے وہ تو تب ہوتا ہے کہ پہلے توحید کا مسئلہ حالت ہے پھر کے بل اصل لالچ کینا ریاض دور ہوتا ہے نفس اس لئے نقص کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سر جا کر تو کام بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی تفریح تفکیقات ایک دو دن کی بات نہیں میرے بھائی وہ اصن نعرہ مارا نا. تو ایک دو ناروں کی بات نہیں کہ ایک, نار ایک نارا آخر خان مارے گا ایک نار امید بازارے بس خرچہ لگی گیا اور تربیت پر لگتا ہے وقت ایک دو نہ تو, تو بڑی آسان یہ تو مانگتی ہے, وقت. وقت مانگتی ہے, وقت لگتا ہے اس جب, کو اللہ فضل فضل فرماتا ہے جب تو بن گیا تو ساری کائنات بن گئی کسی جگہ قرآن آج کل سرجو میں کرنے والا ہے ہی نہیں زمین پہاڑ چل پڑے زمین پھٹ پڑے جات نہیں مردے بول پڑے قرآن مشید ہے پہاڑ چل پڑے زمین پھٹ پڑے مردے بول پڑے حاضر قرآن نہ وہ خواہش اللہ تو پھٹ جاتا اللہ کے خوف قرآن کو نازل کیا جاتا پہاڑ پڑیں یہ مثالیں لوگوں کو ہم سناتے ہیں تاکہ غور و فکر کریں وہ مجھے گھر پر گھر والی کہتی ہے کہ فلحان ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کو دم کرنے کے لیے لائے تھے میں نے کہا اس خاندان کا دم ہم کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے اس کا میرے پاس امتحان ہے اس کی سفارش کے لیے آیا <laughs> <laughs> <laughs> تھا <مترح> <مترح> <مترح> <مترح> <مترح> <مترح> پڑھ کے کا ماری آڑا تک تھا ہمارے ہمارے شعبے نے ڈاکٹر صاحب باہر میں رکھ دیا پڑا چنار سے چل کر آیا ہے یہاں پر کمرہ لیا ہے پھر ملنے کا وقت میرا مغرب لیا ہے پھر یہاں پر آیا ہے اور جس طلب کو لے کر یقین کو لے کر آؤ تو تیرے پاس ہی تو وہاں سے اٹھا یہاں پر <laughs> آ گیا روزگار نہ تو آج لیکچر ہوگا باہر اس کے بھیا یقین کام الہ الا اللہ